مکمل بھی تو جب اسلام ایک دین کامل ہے اور مکمل ہے کامل کی دلیل تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حجت الواع میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارک ناز الفرمادی کہ الم اکمل دین حکم آج ہم نے آپ کا دین مکمل اور دین کامل بھی ہے مکمل بھی ہے اور اتنا جامع مانے ہے کہ سبیا لکل کل ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر جس کا اصل اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو کسی بھی میں نے باہر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے یورپ میں کسی دوسرے ملک کے دوروں میں ہوتے ہیں تو میں نے ہمیشہ اپنے پڑھے لکھے ساتھیوں سے اپیل کی درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے غور کریں اس بات پر کہ بھائی آخر یہ یہود و نصارا تو ہم سے پہلے سے ہیں بھائی یہود جو ہیں وہ بھی ہم سے پہلے ہیں نسارا بھی ہم سے پہلے یہ نسارہ سے یہ دن اشارے اسلام کے ماننے والے ہیں اور یہود جو ہیں وہ علیہ السلام کے مانتے ہیں بسا علیہ السلام کا دور پہلے گزر گیا اس کے بعد پھر سید عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے پھر چھ سو سال کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے تو کم از کم آپ مہربانی کر کے ہمیں اس بات پہ سمجھائیں یا ہم کیونکہ وہاں ہمارا علم نہیں پہنچ سکا ہمارا مطالعہ نہیں پہنچ سکا ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس پہ دنیا فخر کر رہی ہے وہ ہر بھی ہو وہ سرجری میں ہو وہ علاج میں ہو وہ زراعت میں ہو وہ صنعت میں ہو یعنی یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایٹم ہیں اور راکٹ ہیں اور میزائل ہیں اور سواری ہیں اور سیٹلائٹ ہیں اور دنیا کے عجائباد ہیں اچھا اسی طرح علاج میں اندر دیکھیں کہ لوگ جین تک جا پہنچے ہیں اور اس کے علاج یہ ساری ترقیاں یہ ساری باتیں بالکل ہم مانتے ہیں تو ان یہودیوں نے علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی یہ ترقی اگر نسالا یہی نسار آئے تو بھائی اشرار اس اسلام کے زمانے میں ہم نے کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کیا یہ اس زمانے میں ہمیں کوئی ایک چیز دکھا سکتے ہیں کہ بنی حالانکہ بھائی نسالا بلکہ ان کے باپ دادا تھے وہ تو ان سے زیادہ مضبوط ہوں گے نا دین میں بھی اور قوم میں بھی جیسے دیکھے نا ہمارے باپ دادا دین میں ہم سے زیادہ الحمد للہ پکے تھے اللہ کے دین پہ چلنے والے سادہ لوگ تھے مضبوط لوگ تھے سوال یہ ہے کہ آخری یہ تمام ایجادات کہ آج آپ چاند پہ اتر رہے ہیں آج آپ جناب ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں اور آج جناب آپ نے صرف کسی آپ ٹیلیفون میں آ جائیں اسی موبائل میں آ جائیں یعنی آپ ایسے ایسے ٹیلیفون بھی ایجاد ہو گئے ہیں کہ جو باقی دانت کی جگہ لگا دیا جائے گا اور وہ موبائل کا کام کرے گا وہی ایک چپ لگ جائے گی داند میں یعنی اس ساری ترقی جو ہوئی ہے آخر یہ سید نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی یہود و السالہ بھی اس زمانے میں موجود تھے اب کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا قرآن نہیں تھا کوئی دین کامل نہیں تھا کوئی ایسی موجود نما کتاب نہیں تھی جو دعویٰ کر سکے کہ تبیان لکل لکھ جو اس میں اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے جب اللہ کا قرآن آیا فرمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ امت جن کو اقلاء کے لفظ سے مخاطب کیا گیا تھا ہم تو جہالت کی غاروں میں جا گرے اور دشمنوں نے علم حاصل کر دی سی بھی ایک بال چیخا تھا اور رویا تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں یورپ میں گیا اور وہاں جا کے میں نے لائبریریاں دیکھی ان کی لائبریری میں جا کے میں نے کتابیں دیکھی تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں دیکھی کتابیں اپنے آپ آ تو دل ہوتا ہے سی پارا میرا دل دو ٹکڑے نہیں ہوتا تین ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے وہ تو آسمانوں میں پہنچ گیا اور ہم زمین کے کاروں میں پڑھے ہوئے ورزہ انہوں نے یہ کہاں سے حاصل کیا یہ ساری چیزیں ان کو کہاں سے ملی ہیں کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا فرق صرف اتنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفاع کیا تھا کہ ایک آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ بیمار ہے تو وہ اس فن میں عمارت کو دیکھے گا کہ عمارت کیسے بنی ایک آدمی اللہ والا ہے تو وہ کابت اللہ کی عزمتوں پہ نظر ڈالے گا ایک آدمی جو ہے وہ محبت والا ہے تو دیکھے گا یار دیکھو اللہ سے محبت و دیوانگی کی کا کیا علم ہے کہ دن ہے رات ہے کوڑا ہے بچہ ہے عورت ہے سب اس کے گھر کے باہر پھر رہے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گھر میں خدا نہیں رہتا صرف نصبت ہے اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر صرف اس نسبت کی کتنی لاج ہے اس نسبت کا کتنا کم مقام ہے عظمت ہے کہ دن ہے رات ہے سردی ہے گرمی ہے آپ یاد کریں کہ ایک دفعہ یہاں اتنا زبردست فلڈ آیا تھا کہ حرم میں جو پرانا حرم ہے اس کے پنکھوں کے قریب پانی تھا یعنی کابت اللہ کا دروازہ کتنا اونچا ہے یہ آدھا ڈوبا ہوا تھا لوگ تیر کے پھر بھی طباف کر رہے پھر بھی یہ نہیں کہ بند ہو گیا ہو کہ کوئی آدمی طبا میں نہ ہو لوگوں سوچ بھی لکڑی اوپے اور کوئی ایسے اور کوئی لکڑیاں نیچے رکھ کے اور طباف کریں تھا تواف جاری ہے تو وجہ کیا ہے کہ اس سے ہمارا وہ دعویٰ سچا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اسلام اور اللہ کی قرآن کتاب جو ہے یہ کامل بھی ہے مکمل بھی ہے جامع بھی ہے معنے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت رکھتی اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کانا عائشہ نے بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی ہے سہابا نے پوچھا تو انہوں نے کہا قلو کہ کہ میرے محمد مدری کی سیرت جو ہے وہ قرآن اسی طرح ہمارے بعض علماء نے بڑی عجیب ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کہ یوں دیکھ لو کہ قرآن میں جو اصول و اقوال ہیں یعنی اللہ کے قرآن میں علم ہے نا اللہ کے قرآن اسی طرح ہمارے بعض باز اللہ نے بڑی عجیب ایک جملہ کہا ان نے کہا کہ یوں دیکھ لو کہ قرآن میں جو اصول و اقوال ہیں یعنی اللہ کے قرآن میں علم ہے نا اللہ کے قرآن میں علم ہے اور علم میں جو اصول و اقوال ہیں وہ محمد مدنی کے اعمال و احوال یعنی اللہ کے قرآن میں جو علم ہے وہ محمد مدنی کی زندگی میں آمد اللہ کے اور اس کے بعد یعنی انہوں نے اس کو اردو کے آسان پیرائے میں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو خدا کا کہا ہوا ہے وہی محمد مصطفیٰ کا کیا ہوا ہے اور جو محمد مصطفیٰ کا کیا ہوا ہے وہی خدا کا کہا ہوا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس لیے جب تک یہ دونوں پہلو سامنے نہیں آئیں گے تو کلمہ کیسے مکمل ہو کلمہ تو مکمل ہو نہیں سکتا کیونکہ کی جو کچھ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی جو ہے اسی کا نمونہ ہے اور حضور کی زندگی میں ہر وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے اب اسی کو ایک اور پہلو سے سمجھنے کے علما نے کتنی اچھی بات کی اللہ ان کی قبروں پہ کرور رحمتیں فرمائے انہوں نے کہا کہ قرآن سارے قرآن میں آپ غور کریں اس سے لے کر یہ تک یعنی سورت فاتحہ سے لے کر سورت ناس تک انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی حکم کیا ہے نا یہ کام کرو یہ, کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس کو کہتے ہیں عوامل امر اور ایک ہوتا ہے نہ منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. اس کو کہتے ہیں نہ تو ایک ہوتے ہیں عوامل ایک ہوتے ہیں نمای تو انہوں نے کہا سارے قرآن میں آپ غور کریں جہاں امر کا سیدھا آئے گا وہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ کو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں نہ کا کر سکھا آئے گا تو وہاں مخاطب قوم ہوگی بظاہر جمع ام حضور کی امت مخاطب ہوگی صرف حضور مخاطب نہیں ہوں گے یعنی مثلا دیکھ ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آقے نش... آقے فستق... کما امرتا تو فس تکم کتاب کس کو ہے محمد مستح کما امرتا جس کتاب کس کو ہے حضور لیکن آگے فرماتے ہیں دت رو وہ نہیں ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو تو وہ خطاب امت کو ہے اسی طرح سارے قرآن پاک میں دیکھتے چلے جائیں گے جہاں جہاں بھی اللہ نے حکم پسند ولا تقرب تقرب جمع کا سکے بائے حضور کی امت کو بکا سکتے ولا تقل النبصلی حرم اللہ اللہ بلح کسی کو قتل نہ کرو زنا نہ کرو مصیبت نہ کرو چوری نہ کرو ڈاکہ نہ مارو فلاں برائی نہ کرو تو جب نہیں ہیں وہاں تو حضور کی امت ہے سامنے جہاں جہاں اوامر کا حکم ہے کہ بھی نواز پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے و رب کا کلی عتی رب کا لذیم جہاں جہاں دیکھیں گے تو امر ہیں تو میرے مدنی کو امر ہے حالانکہ حضور کے سے ساری امت کو امر ہے کیونکہ حضور کو جب حکم ہوا تو حضور کی امت کو خود بخود حکم ہو گیا لیکن جہاں نا ہی اللہ نے وہاں براہ راست نبی کو مخاطب نہیں فرمایا اور نے لکھا کہ اس میں راز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے پڑھنے سے ہمیں سمجھ آیا کہ جن برائیوں سے اللہ نے حضور کی امت کو روکا ہے وہ تو روکنے سے پہلے اس حکم کے آنے سے پہلے محمد اموصفا تو خود رکے ہوئے ہیں انہوں نے تو کبھی برائی کی نہیں اب دیکھو نا کہ شراب حرام نہیں ہوئی تو پھر کیا تو صحابہ شراب پیتے تھے جب حرام ہی نہیں ہوئی تو جرم کیا اسی طرح مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پہلے شریعت میں حرام نہیں تھی جب حرام نہیں تھی تو آدمی کیا کرے تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو دیکھیں یہ شراب حرام نہیں تھی لیکن حضور نے کبھی نہیں چکی زندگی میں جا حرام نہیں تھا لیکن میرے بدنی نے کبھی نہیں کھیلا سود حرام نہیں تھا لیکن میرے بدنی نے کبھی سودی کاروبار نہیں کیا یعنی جو محرمات ہیں جو منہیات ہیں اس پر اللہ کا نبی پہلے سے پابند ہے وہ درجاتا ہی نہیں تو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے تو جب ایسا مقام ہوگا تو اس نبی کا اول کتنا مکمل ہوگا کہ جس کی زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی کا گزر ہی نہیں ہوا ایک تو ہے صاحب ہو جانا بھول جانا یہ الگ بات ہے نسان ہو جانا یہ الگ بات صحب جو ہے وہ فیل میں ہوتا ہے اور نسیان جو ہے وہ ویسے و وفال دونوں میں اس کا اطلاق ہو جاتا ہے تو یہ اگر صحب ہو جائے یا نسیان ہو جائے یہ تو الگ بات صحب ہو سکتا ہے انبیاء پر بھی صاحب آتا ہے انبیاء پر بھی نسان آتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے پورا کلمہ مبارک پڑھا ہے تو اس کے ہمیں دونوں پہلو کو کہ فالم اللہ الا اس کا جاننا بھی اب جاننے کا مزہ یہ نہیں کہ ہم ایک جز کو اگر جانیں گے دوسرے کو نہیں جانیں گے ساری زندگی آدمی لاہ اہ پڑھتا رہے لیکن محمد حمد الرسول اللہ پہ ایمان نہ لے آئے تو وہ بھی کبھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا کبھی جنت بھی نہیں جائے گا یہ تو نہیں کہ صرف تو ہی تو, ہی تو, ہی تو ہی کر کے جنہوں وجہ ہو جا جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار نہ کریں تو اس لیے اپنا ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جگہ تقریر تھی اور اتفاقات ایسے تھے کہ ہر علاقے میں عوال ہوتے ہیں نا جی کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں خدا کی شان یہ ہے کہ کچھ لوگ اس قسم کے تھے کہ وہ بالکل بالکل ماشاءاللہ یعنی کہلاتے تو اپنے آپ کو موحد تھے لیکن وہ اس سے بھی کچھ زیادہ آدود سے آگے نکل گئے اب جس جیسے دیکھیں گے موتلا کی ایک قسم ہے انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا کاگر ہو گئے تیرا کہ اچھا انہوں نے اچھا انکار کیوں کیا انکار کے پسے پردہ ان کے دماغ میں تو عید کا ایک سبق ہے جو وہ سمجھ نہیں سکے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم صفات کو مان لیں کہ اللہ بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے اللہ بھی بصیر ہے اور بندہ بھی بصیر ہے اللہ بھی زندہ ہے بندہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک ہے تو لہذا صفات کا ہی انکار کر گئے نتیجہ کیا نکلا کہ رستے سے بھٹک گئے ہٹ گئے اللہ پاک رحم فرمائے ایمان کی وادیوں سے بھٹک کے کفر میں چلے گئے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اللہ رحمت فرمائے کہ اگر آدمی توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ توحید میں اتنا آگے بڑھ جائے اتنا آگے بڑھ جائے کہ مقام گستاخ رسالت بن جائے ہم کی توہین دماغ میں آ جائے اولیاء کی تنقید دماغ میں آ جائے یہ بھی توحید کا سبق نہیں ہے یا اتنا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو مقام میں و ہی ہے تو مقام میں ہے تو مقام خدائی پہ بچھا دے اور کشکل کشا اور حاجت روا بنا کے دبا ہو جائے اپنا ایمان خراب کر تو اچھا وہ کچھ بستی ایسی تھی کہ وہ تھے تو بےچارے وہ ہے تو کچھ زیادہ ہی سخت تو اب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ شاہجی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ساری زندگی جو کہ ختم نبوت کے نام پہ انہوں نے ساری زندگی جہاد فرمایا ہے اور ان کا مشن ہی ختم نبوت ہے اور یہ خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ آدمی کا جو ایک دفعہ مشن بن جائے آدمی کا پھر دماغ پھر سوچ پھر ذہن پھر سر اسی کو دوڑتا رہتا ہے اللہ کی شہر ہے اور یہ کوئی ایسی بات ہی صحابہ میں بھی ایسے تھا عبد اللہ عباس دیکھے تو ان کی نظر اللہ نے قرآن پہ کھول دی تھی عبداللہ اب نے مسعود کو دیکھے تو فوکائے میں کسی کو اللہ نے علم میرا اور علم فرائض سے شناساں فرما دیا حضرت عبیم نقاب کو اللہ نے فراحت قرآن سے ماشاءاللہ اللہ شناسا کر دیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج شاہ جی کو ایک تو پریشان کریں اور دوسرا ہمارا مقصد جو ہے وہ بھی حل ہو جائے کہ اگر شاہ جی نے یہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہی بیان کیا تو پھر وہ بھی تو شان رسول بیان ہو جائے گی ناری مسئلہ تو رہ جائے گا تو انہوں نے جناب شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے اب چونکہ شادی کا ایک مقام تھا عظمت تھی ان کو جرس کر کے ہر آدمی بھی تو بات نہیں کہہ سکتا تھا تو انہوں نے طریقہ یہ بنایا کہ بھی ایک آدمی جائے وہ حضرت کے پاس بیٹھ جائے تھوڑی دیر تبائے حضرت کی خدمت پہ حضرت کوئی چیز تو نہیں چاہیے کوئی شربت کو پانی کوئی اور چیز اور اس کے بعد ہیں اس علاقے میں توحید کی بیان کی بڑی ضرورت ہے اکثر شان رسالت پہ تو یہاں جلسے ہوتے رہتے ہیں لیکن توحید پہ بیان نہیں ہوتا ایک اور جائے تو وہ بھی یہی بات کہہ کے آ جائے مقصد یہ تھا کہ اب بھی اس دماغ میں فیڈ ہو جائے کہ آج حضرت نے یہی تقریر کرنی ہے اچھا اس کے اصل میں وہ اللہ کے بندے تھے وہ دو بدلے لینا چاہتے تھے ایک تو شاہ صاحب تقریب نہیں کر سکیں گے لہٰذا ان کا جلسہ فیل ہو جائے گا کیونکہ شاہ صاحب کا تو موضوع ہی نہیں تاوحید. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر کر گئے تو ہمارا کام ہو گیا چلو آج اور تو کوئی چیز بھی آنی ہوگی تو خیر شاہ جی رحمۃ اللہ سنتے رہ رہے اور شاہ جی رحمۃ اللہ نے آ کے پھر تو تقریبا ماشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ان شراہ صدرتا فرمایا تھا جب اللہ راضی ہو تو پھر اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں بولنے کی وجہ انسان بڑے سے بڑا عالم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا یہ بھی تو ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی شادی رحمت اللہ نے جناب وسیب ماشاءاللہ توحید پہ تقریر فرمائی کہ دنیا اش اش کر اٹھی گئی ہر شادی سے تو کبھی ہم نے نہیں سنی تھی یہ توحید تو کوئی عام بندہ نہیں سارا تقریباً دو گھنٹے کی تقریر تھی تو جب پونے دو گھنٹے پورے ہو گئے تو شاہ جی نے فرمایا بھی چونکہ اس علاقے کے لوگوں کا اور نوجوانوں کا اور طالب علموں کا اصرار تھا کہ مسئلہ توحید بیان کیا جائے تو الحمدللہ اللہ نے مجھے جو توفیق دی ہے میں نے بیان کر دیا ہے لیکن چونکہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہوں اور نبی کی بات نہ کروں تو پھر میری بات مکمل نہیں ہوں. اس لیے اب میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں تو شاہ جی نے کہا کہ میری یہ پونے دو گھنٹے کی تقریب کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو دیتا ہے خدا دیتا جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے نافے خدا ہے نفع دینے والا نقصان دینے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا دکھ دینے والا سکھ دینے والا فریاد سننے والا زندگی دینے والا موت و حیات دینے والا تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا میں کہا بس ایک جملہ میرا یاد ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ تو ہمیں خدا سے ملتا ہے لیکن خدا کہاں سے ملے گا اگر محمد مصطفیٰ نہ آتے تو ہمیں پتا تھا توحید کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کے نہ بھیجی دے تو ہمیں اس شرک کے اندھیاروں سے کون نکالتا ہمیں یہ سارے مسائل کون سمجھاتا ہمیں یہ الوحیت اور ربوبیت کے احکام کون بتلاتا ہمیں یہ اسما و صفات کون سمجھاتا ہمیں یہ نماز کے طریقے کون بدلا تو معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ تو خدا سے ملتا ہے لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے جب تک ہم محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی ہم نے خدا کو بھی نہیں سمجھا کیونکہ جب ہم اس کے نبی کو نہیں سمجھیں گے مقام نبوت کو نہیں سمجھیں گے مقامی رسالت کو بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر تو تو ہماری ایسے ہوگی ہندو بھی کہتے ہیں ہم وہ ایسے ہندو سے پوچھو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مشرق ہیں آتش پرس جو ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جو غیر اللہ کو جنہوں نے آرخا بنایا ہوا ہے ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہتے کہ ہم مشرک ہیں مکے والے کہتے تھے مشرق ہے وہ تو کہتے تھے <تصفح> لب بھائی کلّئی لب بھائی کل شری کلا کلب بھائی مان رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہاں اللہ شریکن اچھا الا شریکن کو بھی ایسا نہیں کہتے تم نے کو ہوما ملک تو پھر ہمیں یہ توحید کا سبق جو ہے وہ کہاں سے ملے گا سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جب ہمیں یہ سارا سبق قرآن کا اور عقیدے کا ملے گا ہی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے بارے میں بھی ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ اللہ کا نبی نور ہے یا بشر ہے تو پھر ہمارا ایمان کیا ہو کہ جس نے ہمیں سمجھانا ہے جس سے ہم نے ہدایت لینی ہے جس سے ہم نے نور ایمان کی روشنی لینی ہے اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک نبوز باللہ یہ پتہ نہ ہو کہ آپ جن سے نور ہیں یا جن سے بشر ہیں تو اسی پہ میں نے معروضات عرض کر رہا تھا اب سنیں کہ جتنے مشرقین وقع ہیں یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اللہ کے انبیاء کو یہ تو مانتے تھے کہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں مانتے تھے بات کو سمجھیں اچھی طرح یعنی وہ بشریت کے قائل تھے وہ یہ مانتے تھے کہ آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں اور رو علیہ السلام بھی بشر ہیں اور شعیب علیہ السلام بھی بشر ہیں یوسف علیہ السلام بھی بشر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں یعنی وہ بشریت کے تو قائل تھے لیکن نبوت کے قائل نہیں تھے اسی لیے سارے پرانے پاک میں دیکھیں کسی جگہ انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ بشریت کا انکار کیا ہو انہوں نے نبت کا انکار کیا کیوں ایک تو وہی قرآن خود کہتے ہیں وہ کہتے تھے ابشرمنا ہو کہ ہم جیسا ایک انسان ہے ہم اس کو پیغمبر مان کے اس کی اتباع کریں کیوں اسی طرح وہ کہتے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو پھر محمد حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں جن کے والد بھی فوت ہو گئے جاد بھی نہیں دولت بھی نہیں کو قوت نہیں شوقت نہیں اگر اللہ نے قرآن کسی انسان پہ اتارنا تھا تاج نب پہنانا تھا تو القرآن علا رجل من قرآن والی پھر اللہ نے یہ قرآن تائب یا مکے کی بستی میں سے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں اتارا اسی طرح آپ سورت یوسف سورت یاسین کھول کے دیکھ لیں اللہ تبارک و اتار نے جب ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور اس کے بعد جب تیسرا پیغمبر بھی آیا اللہ فرماتے پر باتیں فکالو فکالو انئی کم مرسلون ان نے کہا ظالم ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں مینو نہیں بشرئی نہیں مسری نا لگے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے نبی مان لیں جو ہماری طرح بشریں یعنی بشریت کے دو قائر ہیں نبوبت کے قائل نہیں ہیں کیوں ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ بشریت جو ہے اس کی منافعات ہے نبوت سے جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ نور ہے اللہ نے اگر اپنا نمائندہ بھیجنا ہے تو نور ہی بھیجے ان کے دماغ میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ نور ہے تو اب اللہ تبارک و تارا کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے پیغام ہیں اللہ کا پیغام لائے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو پھر ضروری بات یہ ہے کہ وہ بھی نور ہو رشتہ ہو یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری طرح ایک انسان ہیں ہماری طرح ان کی ولادت ہوئی ہماری طرح ان پہ دکھ آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں انہیں بخار ہوتا ہے انہیں دکھ ہوتا ہے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی بنا رہو بھائی میرے پاس آتی ہے تمہارے پاس نہیں آتی ہم کیسے ماننا تو اس لیے اچھا اب اسی بات کو تھوڑا سا آپ دماغ میں رکھیں گے حالانکہ اللہ نے ان کو باقاعدہ قرآن میں جواب دیا اللہ نے بنایا کہ ظالے وہ غور کرو الملاز اللہ الما مل کر رسولا کہ اگر زمین کی آبادی انسانوں کی ہوتی ظالے ہو تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھی نور والا بھیجتے اور انسان کبھی غور نہیں کرتا اللہ کی اس نعمت میں ایمان سے کہیں یہ اللہ نے ساری کا جو بنائی ہے اس میں اللہ نے جو اشجار ہیں جو سمار ہیں جو چاند کمر ہے جو چاند رات ہے یہ چاندنی ہے یہ پھل ہیں یہ پھول ہیں یہ سیب ہیں یہ گلاب ہیں ایمان سے کہیں کیا جبریل کے کھانے کے لیے ہیں جبریل کھانا کھاتا ہے اس کو نیند نہیں آئے گی اگر زمین نہ ہو اچھا دو نہ بھی لے تو رات کو کیسے سوئے گا بیچارا تو یہ ساری کائنات جو ہے اللہ نے فرشتوں کے لیے دونوں بنائی معلوم ہوتا ہے کس کے لیے بنائی فرمائے ہو جمیا کہ اے بشر اے انسان یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے تو تجھے اس دن شرف دیا ہے جب پہلا انسان میں نے پیدا کیا تھا میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ توری اس کے آگے جھک جائے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے وہ تو بشر کے پیدا ہوتے ہوئے یعنی فوراً حکومت اللہ نے فرمایا کہ جب میں آدم میں رو پھونک دوں اور آدم پورا کامل مکمل انسان بن جائے زندہ ہو جائے تو فوراً آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کر لیا ایک آدمی نے بشیرت کو حکارت کی نظر سے دیکھا اس نے کہا میں بشر آگے نہیں جھکتا اللہ نے میں فخرج جمن نہ پھر جنت سے نکل جاؤ جو بشر کی توہین کرے گا وہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں اسی لیے وہ روا نے لکھا ہے اگر تم انبیاء کی بشریت کا انکار کرو گے یا بشریت کی عظمت کا اقرار نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کو کیوں نکالا گیا کس میں اعتراض کیا تھا اللہ کی تو اعتراض نہیں کیا نہ اللہ کی شان پر بی... اس نے تو یہ کہا کہ میں آدم کو سیدھا کیوں کروں خلقتنی من خلک تنی من تین اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے میں کیوں اور دوسری جگہ قرآن من تھا نے کہا میں اس کے آگے کیوں جھکوں تو اس نے مقام بشریت کو نہیں پہچانا تو جس نے مقام بشریت کو نہیں پہچانا مقام نبوت کو نہیں پہچانا مقام خلیفت اللہ بالآ کو نہیں پہچانا اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے دکھا دی کا فخرا مزوا اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فخر جما بجیم بہ ان کا اللہ اللہ نے فرمایا کیا مدد تو دوں نکل جاؤ اب تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو تو اب سمجھیں کہ آخر یہ مشکل کیا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ بشریت کے دو قائل ہیں نبوت کے قائل نہیں ہیں اور ہمارے دور کا جاہل جو ہے وہ نبوت کا دو قائل ہے لیکن بشریت کا قائل نہیں یعنی ہمارے دور میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور بالکل یعنی آج تک ان کا اللہ معاف کرے اللہ بن ہدا اللہ وہ جن کو اللہ ہدا دی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر نہیں ہیں بلکہ لباس سے بشر میں تشریف لائے ہیں ورنہ تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے ان کا عقیدہ ہے اور بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضور کو بشر کہہ دے تو گویا اس نے حضور کی توہین کی ہے اور وہ کافر ہونا جدا ہے اب اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں انشاءاللہ اللہ کہ بھئی آخر مکے والے کہتے ہیں کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں بشریت کے قائل ہیں لیکن نبوت کے قائل نہیں ہیں اچھا ہمارا جاہل کہتا ہے کہ نا نہ حضور نبی ہیں امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں امام المرسلین ہیں سب کے سردار ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے افضل ہیں سب سے برتن ہیں لیکن بشر نہیں ہے اب ایک پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بشر ہیں نبی نہیں ہیں یہ مسلمان ہے جی ٹھنڈے دل سے آپ سوچ رہے کیونکہ آج کل ہم تو احتیاط کرتے ہیں ہوئے لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی کافر ان لوگ کفر کو پتوے دیتے فلاں کا پھر فلاں کافر پھر فلاں کا فلاں کا یہ مولویوں پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے ان کو حالانکہ یاد رکھو مولوی کبھی کافر نہیں بناتا بلکہ بتلاتا کافر بنانا الگ بات ہے کفر کے بارے میں بتلانا الگ بات اچھا ایک آدمی کا جی کہ ابو جہل کافر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ابو جل کو کافر بنایا یہ آپ نے بتلایا ہے ایک آدمی کہہ رہے جی ابھی لہب جو ہے وہ کافر اتبا اتبا شہبا ولید عبد المیرہ جو ہے وہ کافر اچھا حضرت خالد جن کا بیٹا ہے لیکن مسلمان ہے اکرما حضرت حضرت اکرما ابھی جہل کا بیٹا ہے لیکن مسلمان ہے تو اب نہ وہ مسلمان بنا رہا ہے نہ کافر بنا رہا ہے حضرت اکرما کے مسلمان ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے اور ابو جہل کے کافر ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں بلا وجہ مولویوں پہ غصہ کیا کریں مولوی لوگ کافر بناتے نہیں بتلاتے ہیں اب جو اس کے مطابق اس زد میں آئے گا تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے اب دیکھنا رہے اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے جو انکار کرے وہ کیا ہوگا اب ہم تو نہیں کہتے نا آپ بتا دیں کہ ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا وہ کیا ہو تو اب مولوی تو نہیں کہہ رہا تو آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو مولوی کہتا ہے تو اسی لیے ٹھنڈے دل سے بات کو سوچیں کہ وجہ آخر کیا ہے کہ یعنی کفار قریش جو ہیں وہ بشریت کے قائم ہیں نبوت کے ممکن ہیں کافر ہو گئے اچھا اب ہمارا آدمی جو ہے ہمارا جہلا کینے والا وہ نبوت کا تو قائل ہے لیکن بشریت کا منکر ہے وہ کیا ہو جائے گا بات تو وہی ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ مکے والوں نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ تو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی حضور مکے میں تو پیدا ہوئے اور بی, بی حلیمہ کا آنا حضور کو لے جانا حضور کو سواری پہ بٹھانا اپنے بنوساد قبیلے میں لے جانا اپنا دودھ پلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا زمانہ پھر مکے لے آنا پھر آپ کو بنوساد میں لے جانا پھر واپس مکے لے آنا پھر والدہ کا فوت ہو جانا ابھی طالب کی کفالت میں جانا چاچے کا خدمت کرنا یہ سارا منظر جو ہے یہ دوافروں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کی عمارت میں شریک ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے لیے جانا بی بی خدیجہ کا آپ کی عظمت کو سمجھ کے پہچان کے نکاح کا خود پیغام دینا پھر بی بی خدیجہ سے آپ کا نکاح ہونا پھر بی بی خدیجہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ اور طیب کا پیدا عبداللہ ابراہیم کا قاسم کا پیدا ہونا طیب طاہر رقب ہے اور آپ کی بیٹیوں کا بی بی فاطمہ بی وہ رقیہ بی بی امرسوم بی بی زینب چار بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ سب تو سامنے ہے کافروں کے اچھا پھر انہیں سے رشتے ہونے پھر انہیں کیونکہ اس زمانے میں تو اسلام آیا نہیں نبوت آئی نہیں قرآن آیا نہیں کوئی منہ نہیں تھا کافروں سے رشتہ کیا جائے تو اپنے ابنتاب سے بھی حضور نے رشتہ کیا حتبا سے بھی رشتہ کیا اپنی بیٹیوں کا اچھا پھر حضور کے اپنا نکاح بیٹیوں کا نکاح ان کے نکاحوں میں شریک ہونا یعنی بات ہوگا تو عجیب واقعہ ہوتا ہے حکمت ابن ابی وہی بہت بڑا کافر ہے اور دشمن اس نے ایک بہت بڑی پارٹی کی دعوت کی جس میں اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشیر دیا اب جب کھانے کا وقت آیا تو سارے مہمان کھانے میں کی طرف توجہ ہو گئے لیکن حضور میں حکومت ابن ابھی مویٹ آیا اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے یہ حضور کی نبوت کے بعد سوات ہے تو حضور پاک نے پھر کہ کے ول نہ تم نے مجھے دعوت دی میں آ تو گیا ہوں لیکن میں تمہارا کھانا نہیں اب اندازہ کریں کہ عرب لوگ کیسے سخی ہوتے تھے ان کے نزدیک یہ عیب تھا کہ گھر میں مہمان کو ہم بلائیں اور مہمان ہمارا کھانا نہ کھائے آج تو مسلمان دعا مانگتا رہتا ہے کہ خدا کرے کو مہمان بھولے ہوئے بھی گھر نہ آ جائے ورنہ پھر بجٹ میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں ہم چاروں کو تو آج تو بڑا اللہ پاک رحمت فرمائے یعنی آج کل مہمان ایک عذاب سمجھا جاتا حالانکہ یہ کافر ہیں اندازہ کریں مشرک ہیں مشرک ہیں لیکن ان کے لیے ایب ہے کہ گھر میں میں نے دعوت دی میرا مہمانے ہے کھانا نہیں کرتا انہوں نے کہا مہربانی کریں محمد مصطفیٰ مہربانی کریں انہوں نے کہا حضور نہیں انہوں نے کہا حضور, حضور, حضور, حضور بتائیں کوئی راستہ ہے آپ کے کھانے کھانے کا حضور فرمے ہاں بالکل بڑا اچھا راستہ ہے تو کہا وہ کون کہا اب آپ کلمہ پڑھ لو تو میں کھانا کھاتا ہوں تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھا لیتا ہوں تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں الا اللہ لاسل چلے کھانا حضور نے حضور نے کھانا کھا لیتا اب تو بکے میں جناب ہر ہو گئی اتنا بڑا ابھی سردار ہمارا مسلمان بہت سارے دوڑے ہوئے حکومت نے ابھی مئی کے گھر میں آ یہ تم نے کیا کیا اس نے کہا یار میری ناک کٹ جاتی کہ میرے گھر میں محمد اربی آئے اور کھانا کھائے میں نے کلمہ پڑھا ہے تو ان نے کہا یہ بتاؤ کہ تم پکے مسلمان ہو گئے او کہ کچے ہو انہوں نے کہا نہیں مسلمان تو میں نے نہیں ہوا تو کھانے کھلانے کے لیے میں نے حضور کو کلمہ پڑھ لیا تھا تو اب یہ سارے واقع آپ ان کے سامنے یعنی حضور کا کھانا کھانا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حضور کھانا کھا رہے پانی پینا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ سے جب طائف سے تشریف لاتے ہیں پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ایک باغ میں آ کر آپ نے پناہ لی ہے ایک خادم ہے اس کو کافر دیکھ رہے ہیں جن کا باغ تھا انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ یہ تھوڑے سے انگور بھی پلیٹ میں رکھ کے لے جاؤ اور پانی بھی لے جاؤ اور جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسم و دے آؤ وہ آتا ہے سلام کرتا ہے پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے سلام کہاں ہے سیکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نئے نواب کہوں گا آپ نے فرمایا اچھا وہ نئے نواب وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی حضرت یونس صلی اللہ کے نبی گزرے اس نے کہا بنا محمد یونس آپ کو کیسے پتا ہے کہ نئے نواب میں یونس تھے یہ سارے واقعات ان کے سامنے ہیں بدر کی جنگ سامنے ہے عہد کی جنگ سامنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کی شہید ہونا سامنے ہے حضور کا خود لگنے سے رخسار مبارک کا شہید ہونا سامنے ہے حضور کا اپنے بیٹوں کی وفات سامنے ہے حضور کی بیوی خدیجہ کی وفات سامنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا دفن سامنے ہے یہ سارا منظر چونکہ ان کے سامنے ہے لہٰذا بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتا اب ان کے سامنے نہیں تھا تو وہ یہ نہیں تھا کہ جبریل آیا وہ تو نہیں دیکھتے تھے نہیں جبریل آیا ہے ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی یہ تو حضورا آگے فرماتے تھے نا کہ ان سے لالی یہ جبریل و آنے پن ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور یہ اللہ کا قرآن لائے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا جبریل کہا ہے تو چونکہ نبوت کا جو معاملہ تھا وہ بظاہر ان کے سامنے نہیں تھا تو اس لیے وہ نبوت کے تو منکر ہو گئے لیکن بشریت کے پاس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ بشیریات دونوں کے سامنے ہے ولادت سامنے رضا سامنے شباب سامنے جوانی سامنے شادی سامنے بچے سامنے آپ کی صدا کا سامنے امانت سامنے دیا سب کچھ سامنے ہے مان رہے ہیں لیکن نبوت نہیں مانتے کیوں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آخر مکہ شریف میں صرف بل نبوت آخر حضور کو کیوں مل گئی یہ اشکال ہو گیا دوسرا انہیں گاجی گارے ہراوے حضور سے بیٹھے ہیں جبریل آیا ہمیں کیا بتا گیا باقی جبریل تھا کیا پتا اللہ کو پتا یا تو جبریل ہمیں بھی دکھائے ہمارے سامنے فرشتہ اترے اور اللہ میاں سے خط لے کے آئے کہ مسلمی فلان ابن فلان میں خط بھیج رہا ہوں آپ کو کہ میرے نبی پر ایمان لے آؤ میرے نام ہو لکھا ہوا اور اللہ میاں کے موقع پر سے آئے اور فرشتہ لے کے آئے اور ہمیں آگے دے پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے ایسی باتیں وہاں کے کی کہتے تھے اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آپ میرے نام ہو لکھا ہوا اور اللہ میاں کے محر سے آئے اور فرشتہ لے کے آئے اور ہمیں آگے دے پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے ایسی باتیں وہاں کے کہتے اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی لکھا ہوا اور اللہ بھی اوپر سے آئے اور فرشتہ لے کے آئے اور ہمیں آگے دے پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے ایسی باتیں کہتے دے. اسی لیے وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے بات اچھا ہمارے لوگوں نے نبوت کو مانی لیکن بشریت کا انکار کر بیٹھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نسلی طور پر چونکہ مسلمان ہیں باپ مسلمان دادا مسلمان پر زیادہ مسلمان سارے مسلمان مسلمان کے گھروں میں ہم آئے تو ہم حضور کی شان سنتے آئے حضور کی نبوبت سنتے آئے حضور کے موجزات سنتے آئے اور یہ سنتے آئے کہ جی حضور اگر انگلی مبارک کا اشارہ کریں تو چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے حضور اپنی لواو مبارک اگر کنویں میں ڈالیں تو کنویں کا پانی کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے اور حضور اگر ایک پیالے مبارک میں ہاتھ رکھ تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور سارے صحابہ پانی پی لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے گھر میں آئے وہ کھانا جو پانچ آدمی کے لیے تھا وہ سینکڑوں کو کافی ہو جاتا ہے یہ جب سارے واقعات پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ بات اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو ہیں امام الانبیاء بھی ہیں لیکن یہ باتیں عام بشر نہیں کر سکتا یہ باتیں بشر کی ہو نہیں سکتی تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ بشریت کا لباس ہے لیکن اندر جو ہے وہ دور ہے اچھا پھر وہ یہ پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا حضور پاک فرماتے ہیں میں جیسے آگے سے دیکھ رہا ہوں ایسے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبیت لی اللہ زمین میرے لیے لپیٹ دی لی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مہینے دور سے میں ہوتا ہوں تو میرے دشمنوں کے دل میں روب ڈال دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسکراتے ہیں تو عائشہ کا حجرہ روشن ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں تو ایسے جیسے کہ پھول جھڑتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے کمال ہے نوال ہے جب ان ساری چیزوں پہ ان کی نظر پڑتی ہے وہ اسی میں کھو جاتے ہیں اور بجریت کا انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی تو ہیں لیکن بشن کہ ان کے سامنے ایک پہلو آ گیا. اب دیکھو نا کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن میں اللہ کی رحمت کی آیتیں پڑھی آیتیں رحمت انہوں نے سارے قرآن کی رحمت کی آیتیں جو تھی نا جی وہ کٹھی کر اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رحمت کی آیات کی وہ میں اتنے کھو گئے انہوں نے کہا کہ کوئی کافر بھی جہل نب نہیں جائے گا انہوں نے کہا جی اللہ بڑا ارحمت راہمی ہے یہ دو چار دن کے لیے ان کو رگڑا شگڑا ہے کے ان کو بھی آخر نکال دیں گے بڑا غفور ہے بس رحمت پہ نظر آ جائے. اچھا بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن میں عذاب اور وعید کی آیات جب پڑی ان نے کہا جی ہم تو بچ نہیں سکتے وہاں تو جی کوئی بھی نہیں بچے جب حضور نے فرمایا کہ ایک ہزار میں نو سو ننانوے جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا صاحب نے کہا یاس اللہ سب تاریخ کون سی جب ایک ہزار میں نو سو نڑانوے جہنم میں جائے اور ایک جائے صرف جنت میں تو اب نو سو نڑانوے کے مقابلے پہ ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کے بدلے کیوں گھبراتے ہو نو سو ننانوے تو اللہ کی سے لیں گے اور ایک اللہ باغ جو ہے وہ انسانوں سے لیں گے تو اب صحابہ کو ذرا تسلی ہوئی تو نگ... اچھا اس کے بعد دراصل نے فرمایا اچھا تم اس بات پہ خوش ہو کہ انت کون صبح کہ جنت کی ایک تہائی تم اور تین تہائی جو ہے ساری امتیں تو صا د چپ ہوئے حضور نے فرمایا شاعت اس بات پہ خوش ہوں کہ تم جو ہو سلس نہ ہو بلکہ انتق نصف عالر جلنا کہ آدھے تم اور آدھی ساری امتیں اور اگلے آدھے میں بھی اللہ تمہارا حصہ رکھیں گے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنتی ہوں کہ ایک سو بیس صفحے ہوں گی جس میں اسی صرف میری امت محمد مصطفیٰ مصفاق باقی بیسوں جو ہے وہ ستر نبیوں کی امت ستر امتوں کی ہوں گی نبی تو اللہ کے لاکھوں گزرے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کی آیات رحمت میں نظر رہ جائے تو آیات وعید کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور جب آیات خوف میں آ جائے تو آیات رحمت کی طرف نہیں دیکھتا ہے اسی لیے ہمیں اصلاف نے اسی لیے ہمیں اقابر نے یہ سمجھایا ہمیں قرآن و حدیث نے یہ سمجھایا کہ الیمان البین الخوف جا کہ آدمی کا ایک پہلو گال بنایا جائے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو تب جا کے ایمان قابل بنے گا تو اگر ہم نے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و کے موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائ خاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو آدمی کو باقی دیکھ لیں گے اب ہمارا پسیینہ ہے یعنی آپ انداز آپ زہر کو یہ صبح آپ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ماشاءاللہ غسل کرتے ہیں ممام جاتے ہیں بنیاد بدلتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں لیکن دوپہر تک بدبو آ رہی حالانکہ آپ نہا کے ہیں ماشاءاللہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صابن وابن کچھ نہ کچھ استعمال بھی کرتا ہے اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کہ ابھی ہم چونکہ ظہر کے لیے تیار ہوتے ہیں صبح ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا ہوتا ظہر کو غسل کیا اچھا نماز پڑھ کے واپس آؤ تو پسینہ پسینہ ہو گیا جب پسینہ آ گیا بدبو آ گئی آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھی ہمارا آدمی اتنا صاف ہو ستھرا ہو پڑھا لکھا ہو اپنی حفاظت کرنے والا ہو اور اس نے اپنے ماشاءاللہ اللہ تمام نہانے کی چیزیں جو ہیں ضروریات جو ہیں خوشبو یاد رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک وہ بھی انسان ہو کہ جس کے پسینے کو بی بی ام کپاس سے جمع کر رہی ہوں اور کترا کترا نچوڑ رہی ہوں اور حضور کی آنکھ کھولے فرمایا کہ مادا تو یہ کیا کر رہی ہو اس نے کہا حضور آپ کا پسینہ ہی جمع کر رہی ہوں فرمایا لے ماضا کیوں جمع کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا توفیق دی ہے وہ تو اسر خرید لیتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں تو میں حضور کا پسینہ رکھ لیتی ہوں وہی بچوں کو مل دیتی ہوں تاکہ اسی سے خوشبو ہو جائے خدا کی قسم یار سن میرے بچے جہاں جاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ادھر کس دکان سے منا ہے تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پسینے سے خوشبو آئے ہم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو لوگ توہین سمجھیں اور محمد مصطفیٰ اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں ہم اگر تھوک ڈالیں تو لوگوں کو نفرت آئے لوگ کہیں یار عجیبات منہ کر کے کرو یار کیا کر رہے ہو حالانکہ اس کو بتایا کہ میں بھی خود تھوکا کرتا ہوں یہ بلکہ مجھے بھی آ سکتی ہے لیکن تہذیب کے خلاف ہے وہ کہے گا کہ منہ در موڑو ٹیشو پہ رکھو فلاح کرو کوئی دیکھے نہیں اور بند کر کے ڈبے میں ڈالو اور ایک آمنا کے لال ہے کہ صحابہ اسی جیرانہ میں یہ جو آپ کے مکے میں شرائب مجاہدین کی طرف جیرانے کا مقام ہے اسی جگہ ادور بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ نے پتھریلی زمین کو کھودا ہے پانی جب نکلا تو کڑوا ہے آگے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کنواں تو ہم نے کھود لیا ہے پانی بہت کڑوا ہے پر میں کہا ہے تو حضور تشریف لے آئے مڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے حضور نے پھر میں نکالو پانی ڈول نکالا گیا حضور پاک نے کچھ پڑا اور اپنا لواب مبارک لواب آبے مبارک اسی پانی میں ڈالا پھر اس کو اس ڈول کو پھر پانی میں ڈالوں پھر پانی میں ڈال دیا اور میں اب ڈول کھینچو تو آپا کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ایسا میٹھا پانی تو ہم نے کبھی پیا ہی نہیں تو یہ جب وہ مو جزات و و شان دے اور دوسرا ان کے دھوکھے کی وجہ کیا ہے یاد رکھو کہتے ہیں کہ جب حضور نے خود دعا مانگی ہے کہ اللہ بھی سمئی نورن و بسری نورن و لہمی نورن و دمی نورن و شاری نورن وانی یمینی نی نورن شمالی نورن فوقی نورن وی نورن و جالی نورا وہ کہتے ہیں جب حضور نے دعا مانگی اللہ میری سماں میری بسر میرا گوشت میرا پوست میرا خون میرے آگے میرے دائیں میرے بھائی میرے پیچھے سب نور بنا دے تو اللہ کے نبی نے جب کہا تو اللہ نے بنا دیا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نور مانتے ہیں اچھا اسی سے وہ ساری بات چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اچھا اب تو یہ رواج بھی بن گیا لوگ اپنے والد کو بھی لکھتے ہیں لکھتے ہیں حضور پر نور اچھا اپنے بیٹے کو بھی لکھیں لکھتے ہیں نور چشم باپ کو چاہے دسریال بھی نہ بیچیں گے کہ لکھیں گے ضرور حضور پر نور آپ کی یاد میں بہت پریشان ختم ماشاءاللہ لکھیں گے حضور پر نور ماشا نور سے پر کر رہے ہیں اور نماز بالکل نہ پڑھتا ہو تو نام رکھیں گے نور دین ماشا اور نام رکھیں گے سراج دین دین کا سراج ہے جی مسجد میں کبھی نہیں آتا نام کیا ہے جی نور دین روکن الدین دین کا ستون ہے جس کو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا یعنی اندازہ فرمائیں تو اب اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی جب حضور کی دعا ہے تو بات ختم ہو گئی اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اب بات کو سمجھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ عقل دے اور افراد و تفرید میں نہ پڑیں تو جو چیز موجود ہو اس کے لیے بھی کبھی دعا کی جاتی ہے پہلے تو اسی لفظ دعا کو سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھیں نا میرے پاس ایک پیالی موجود ہے اب میں کہوں جی پیالی لائیں پیاری لائیں لو کہیں کیا بات یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے دعا وہ مانگی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو اگر حاصل ہو اور دعا مانگی ہے وہ تو پھر تحصیلیں حاصل ہو گئی اب دیکھیں ساری قرآن و حدیث کا ذخیرہ دیکھ لیں حضور نے مکے کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ مکے کو حرم بنا دیں اللہ مکے کو حرم بنا دیں اللہ مکے کو حرم بنا دیں کیوں مکہ تو حرم تھا دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے حضور پاک نے مدینے میں جا کے دعا مانگی کہ میرا اللہ ابراہیم الخلید نے دعا مانگی تھی حرم مکہ کے لیے میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے کیونکہ مدینے کے لیے تو تیرا قرآن نہیں اترا گئی حرم ہے تو جو چیز نہ ہو اس کے لیے دعا مانگی گئی اگر حضور ہیں ہی نور اور سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا کیا ہے اور حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت وہ تو حاصل ہے پھر آپ کا یہ دعا مانگنا جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس قسم کے بارد اور ٹھنڈی دلیلیں اور بے وزن دلیلیں دے کر عقیدے کو نہیں خراب کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ساری کائنات ہو اور ایک طرف صرف محمد مصطفیٰ ہوں ایمان سے کہیں ہمارا کیا قیدا کی ہے ہم حضور کی بات مانیں گے یا لوگوں کی مانیں گے حضور کی بات مانیں گے ہم ساری کائنات کی بات کو یعنی رد کر سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا اب حضور خود پروادی نوا نبشر ان میں بشر ہوں انسا کما انسو نوا ضبو اغزبو کماتب میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے میں انسان ہوں اب حضور کہ میں انسان ہوں کہا نہیں آپ انسان نوز بلّہ نہیں ہیں حضور کیا میں بشر ہوں ہم کہنے کی آپ بشر نہیں جیسے ایک مولوی تھا اللہ معاف کرے بداسی اللہ جانے وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے وہ بہت بڑا ہی محرف ہے قرآن تھا اللہ معاف کرے قرآن کی تحریف تو اس کی عادت ہو گئی کہ خدا معاف کرے ایک یعنی مشرق اور پھر اللہ باف کرے ایسی ایسی قرآن میں تحریر وہ اس کو جب ایک آدمی نے کہا کہ کل ان نوا نشر اللہ نے فرمایا بیرا مدری کہہ دے کہ میں انسان ہوں میں بشر ہوں اور بشرم مسلک یو ہاٮٔی تو اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا ہاں تمہیں کسی وابی نے وہابی نے کسی نے سکھلایا ہوگا یہ کل انوا باقی قرآن تمہیں یاد نہیں بس کل انوا نہ بشر پہلے تو اس, اس طرح مذاق ہے نا پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ آپ کو ترجمے کا کیا پتا ہے یہ تو ہم لوگوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ محمد مدنی آپ اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بشر ہوں میں نہیں کہتا کہ آپ بشر یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو کہہ دو آپ کی برتی لیکن میں آپ کو بشر لِلَّهَ وَإِنَّا لِلَّهَ <راجعون> <تصفيق> تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تو ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ جزاد کو دیکھتے ہیں تو وہ بات بھول جاتے ہیں کہ موجے کا تو مالا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہو اور نبی کے ہاتھ پہ ہے دیکھو جی کمال تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر علیہ اسلام آسمان پہ چلا جائے آسمان سے نہیں کیا جائے آسمان پہ چلا جائے آسمان سے نہیں کیا جائے وہ تو اس کی تو ڈیوٹی ہے وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں شان تو یہی ہے کہ بشریت ہو اور بشر ہونے کے بعد اللہ کے نبی جو ہیں آسمانوں میں جائے اور وہ جبریل خادم بن کے آئے وہ جبریل براغ لے کے آئے وہ جبریل ساتھ جائے وہ جبریل منادی بنے وہ جبریل مسجد اقسام میں حضور کا مازن بنے اور حضور سب انبیاء کے امام بنے اور حضور پھر آسمان پہ جائے اور پھر اترے اور رات بھی نہ گزرے اسی کا مقام تو ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے بشریت کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے آگے نہ کوئی جبریل کا مقام ہے نہ اضرائی نہ کسی فرشتے کا مقام ہے اور جنوں کا تو کچھ سوالی پیدے ہو تو اور زیادہ نیچے کی مخلوق ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جہاں ہم آپ کی رسالت کا اقرار کریں گے آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے وہاں یہی عقیدہ رکھیں گے کہ آپ کی بشریت کا کیا آپ بشر ہیں اسی لیے حکم کے حضور کا جو شجرہ نصب ہے آدمی یاد رکھے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن صحیح ابن کتاب ابن برتا تھا علماء فرماتے ہیں کہ تک یاد یاد جب پورا سلسلہ ہوگا تو کبھی بشریت کا انکار نہیں ہوگا کہ جب آپ کے ابا کا نام بھی یاد ہے دادا کا نام بھی یاد ہے تو اب دلّا بھی دلّہ بھی یاد ہے ابن عبد المطلب بھی یاد ہے ابن ہاشم ابن ابد بھی یاد ہے تو اب کیسے دھوکھا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں جز اول میں اللہ کی توحید ہے اور روحیت ہے ربوبیت ہے توحید بلاسما و صفات ہے اور اللہ کو معبود برحق ماننا ہے وہاں جب ہم محمد الرسول اللہ اور جد ثانی پڑھیں گے تو ہمیں وہ حضور کی نبوت حضور کی رسالت اور حضور کی بشریت کا اقرار کرنا ہوگا جب تک یہ اقرار نہیں کریں گے تو ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوگا ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا ہمارا ایمان کے مراحل طے نہیں ہوں گے ارکانے شہادت طے ہوں گے جو ہمارے لیے ضروری ہیں تو اس لیے الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یعنی ایک جز کا بیان ہو گیا ہے اس کا جیسے ارض کیا تھا نا کہ کوئی اللہ کو مانے اور صفات کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی آدمی حضور کو مانے لیکن حضور کی وہ صفات جو اللہ نے حضور کو دی ہیں جیسے حضور احمد اللہ نبین خاط احمد اب کو انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ بشر ہیں سید البشر ہیں اور بشر کہنے سے نوزب باللہ انبیاء کی توہین نہیں ہوتی اگر انبیاء کو بشر کہنے سے توہین ہوتی تو اللہ عادت کو کبھی بشر نہ کہتے اللہ نے بشر آپ کو بشر بھی کہا اللہ نے آپ کو آدم بھی کہا اللہ نے آپ کو انسان بھی کہا اللہ نے آپ کو خلیفہ بھی کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ و کلنا آدم اور کہیں پر متحل انسان کل فخار اور مراد آدم علیہ السلام ہے لہذا اگر انسان کہا جائے اگر بشر کہا جائے اگر اب کہا جائے اگر بندہ کہا جائے تو یہ توہین نہیں بلکہ یہ تعریف ہے اس لیے حضور نے ہمیشہ اب دیکھیں آپ ساری نوازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ مسلمان اللہ سب کو نصیب کرے اب ہر نواز میں اقرار کرتے ہیں اللہ ایلہ ایلہ محمدن یعنی یہاں کوئی نہیں پڑھتا کہ نورسول یہاں یہ بھی نہیں پڑھتا خلیل لویب ہو سفی ہوں یہ سب باتیں ٹھیک لیکن کیوں تاکہ ہر نماز میں عقیدہ ٹھیک ہوتا رہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا ابد ہیں۔ اللہ کا رسول ہے اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے اشاد ان محمد ابد ہو اور اس کے بعد کہتے ہم صلی ہوا کے حضور سلام کے تو مستحق سلاد کے مستحق, مستحق ہیں سلام مستحق سلام مستحق لیکن حضور ندا کے مستحق نہیں حضور کو پکارا نہیں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے دیکھیں کہ میرا کتنی اونچی شان ہے وہاں بھی تو میں اور وہاں بھی تو اور وہاں تو ابد اللہ اور حضور بھی فرماتی ہیں عائشہ افلا اکون اب دن شکورا تو جب تک ان تمام صفات کا اور بشریت کا اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وم عالینا علم برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ مسلم کے باب میں آپ کے اس ڈاکٹر فور میں اور آپ کی اس مستشفا کی مسجد میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے اس میں الحمدللہ ہم نے مسئلہ توحید کل شہادت کے دونوں اجزاء پر اپنے علم کے مطابق دلائل کا ذکر کیا خداوند وند قدوس باعث قبولیت اور باعث ہدایت بنائے اب اسی ضمن میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے علم غیب تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں ایک علم کامل اسی میں علم غیب آ گیا اور ایک قدرت کاملہ اسی لیے آپ سارے پرانے مقدس میں الف سے لے کر ون ناس تک پڑھتے چلے جائیں جہاں اللہ تبارک و تعالی مسئلہ الہ بیان فرمائیں گے الوحیت کا بیان ہوگا وہاں آگے پیچھے ان دو چیزوں کا ضرور ذکر ہوگا علم کامل اور قدرت کاملا کا تو معنی یہ ہوا کہ اور جہاں عدلہ ہیں اور جہاں دلائل ہیں سب سے بڑی اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ الہ کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ علم کامل رکھتا ہو اگر علم کامل نہیں تو الہ نہیں ہے اگر اس کے پاس قدرت کام نہ نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہے اسی علم کامل میں یہ لفظ ان شاء اللہ رکھیں گے تو تاکہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ نے علم نہیں دیا اللہ نے علم انسانوں کو دیا ہے اللہ نے علم حیوانات کو دیا ہے اللہ نے علم برندوں کو دیا ہے اللہ نے علم درندو کو دیا ہے اشرات الارض کو دیا ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ سانپ بھی اپنے بل میں آتا ہے کسی دوسری جگہ نہیں جاتا آپ دیکھیں جانوروں کو چھوڑتے ہیں سیدھے اپنے گھر آتے آپ دیکھتے ہیں کہ چرنے والے جانور جو ہیں جون جو سورج پیلا ہونا شروع وہ ہو بھی گھر کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی ہے اس کا آپ کے گھر میں کچھ دن رہے اس کو جا کے آپ شہر کے آخری کونے میں چھوڑیں پھر وہ اپنے گھر پہنچ جائے گی تو علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے بات کو سمجھے لیکن علم کامل کہ جس علم میں ذرہ ذرہ اور علم ما کان وما یقون وما ہوا قائم یعنی جو چیزیں گزر گئیں ان کا علم جو موجود ہیں ان کا علم جو آئندہ آئیں گی ان کا علم یہ صرف اللہ مبارک و تعالیٰ کی سفر بس اسی بات کو سمجھیں اور یہی بات جو ہے جب اللہ کی رحمت سے سمجھ آ جائے کیونکہ شرک کا دروازہ اسی مسئلہ علم غیب سے کھلتا ہے یاد رکھے کہ جب آدمی اس کو اچھی طرح سمجھ لے تو اللہ کی رحمت سے پھر وہ شرک کے دروازے سے بچ جاتا ہے اور شرک سے بچ جاتا ہے اور کفر سے بچ جاتا ہے اور عقیدے کے ضیاع سے بچ جاتا ہے کیونکہ بنیاد ہی یہاں سے کھلتی ہے کہ جب آدمی اسی غیر علم غیب کے مسئلے میں لچک میں آتا ہے اور اسی کا صحیح بات نہیں سمجھ سکتا تو اسی سے ٹھوکر شروع ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی ایک ادرا میں مثال مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے مسئلہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پکارتے ہیں کہ یا علی یا علی مدد اچھا بہت لوگ ہیں جو پکارتے ہیں یا دستگیر بہت لوگ ہیں جو پکارتے ہیں یا غوث سے آزم بہت لوگ ہیں جو باقاعدہ وظیفے پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جی شیخ اللہ بہت لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں یا معین الدین چشتی مدد کن تو اب یہ جو پکار رہے ہیں مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار جو ہے وہ تو اجمیر شریف انڈیا میں حضرت عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار جو ہے وہ تو عراق بغداد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نجف اشرف میں تو اب جب پکارنے والا یہاں سے ان کو پکار رہا ہے تو اب ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ پکارنے والے کا <تصفح> کیا ہے <تصفح> کیا ہے <تصفح> <کیا تصفح> <تصفح> <تصفح> اگر اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ ویسے میں پکار رہا ہوں لیکن حضرت علی سنتے نہیں ہیں حضرت علی عالم الغیب نہیں ہے ان کو میرے پکارنے کا میرے پریشانی کا میری تکلیف کا میرے دکھ کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ قدرت کاملہ رکھتے ہیں کہ میری مشکل کو حل کر دے تو کون پکارے گا ٹھنڈے دن سے یعنی امر اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اب اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے جوش میں آ کے اپنی بیوی کو یہاں سے پکارنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے اب کیا کہہ وہ کہیں گے تو میںٹل کیس ہو گیا کہ بیوی گھر میں بیٹھے یہ کیا کر رہے ہیں الگ بدہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیسے پکار رہا ہے وہ سرداروں کا ایک لطیفہ ہے نا کہ وہ ٹرین پہ چڑے سردار جی تو ٹرین چل پڑی اور چ... ٹرین چل پڑی تو بکارا ہو آ جاؤ بھائی وہ چڑھ جاؤ بھئی بھائی چڑھ جاؤ بھئی بھائی چڑھ جاؤ بھئی چڑ بھائی شور کر رہا ہے اب ٹرین جو تھی وہ آؤٹر سگنل بھی کراس کر کے باقاعدہ سپیڈ پکڑ گئی اور وہ جناب چیخ رہا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھئی سارے ڈبے والے نے کہا کہ سردار جی اب تو خدا کے لیے معاف کر دو اب تو پلیٹ فارم بھی گزر گیا آؤٹر سگنل بھی گزر گیا اب ٹرین نکل گئی وہ جو رہ گئے وہ تو نہیں چڑھ سکتے تو آپ چیخ رہے اور کس کو بکار رہے انہوں نے کہا یار کیا پوچھتی ہو جس نے جانا تھا وہ رہ گیا ہے میں تو چڑھانے آیا تھا جس نے جانا تھا وہ پیٹ بھرم پہ رہ گیا ہے میں تو اس کو چھوڑنے آیا تھا میں اس کا سامان اندر رکھ رہا آپ تھا سیٹ رہا تھا گاڑی چل پی وہ رہ گیا پکاروں نا تو کیا کروں لیکن اب آپ کوئی آدمی تو پھر اس کو تو آپ سردار جی سمجھیں گے نا کہ ایک آدمی ایسی ذات کو پکار رہا ہے جو نہ سنتی ہو نہ غیب جانتی ہو نہ مدد کر سکتی ہو تو پکارنے کا کیا فائدہ ہو تو اس کا مانا یہ ہوا کہ جو آدمی پکار رہا ہے یا علی مدد یا دستگیر یا شیخ عبد القادر جی رانی یا معین الدین چشتی مدد کن بگر بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن پکار رہا ہے تو کیا مانا اس کا عقیدہ ہے کہ میری پکار جو ہے میرا شیخ سن رہا ہے اور میری تکلیف کو وہ جانتا ہے اور جب میری پکار پہنچے گی تو میری مدد کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے تو اس سے بڑا شرک کیا ہو کسی کو اب آپ جو ہے خود اندازہ کر لیں اور سمجھ لیں کہ یہ علم غیب والا مسئلہ اگر صحیح عقیدہ نہ ہو تو یہی سے میرا آدمی جو ہے پھسلتا ہے اور اس کے بعد جاتے جاتے وہ شرک میں مبتلا ہو واضح سی بات بلکہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی مشکل حل نہ ہوتی ہو وہ کہتے ہیں کہ جناب دو رکعات نماز سلاد الحاجہ کے نام سے پڑھے اور سلاد الحاجہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بغداد کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور شیخ عبد القادر جی کو مدد کے لیے پکارے اور الٹے پاؤں چلتا رہے اور پکارتا بھی رہے جب گیارہ قدم آ جائے اس کے بعد سیدھا ہو جائے تو بس شیخ عبد القادر جی اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے اسی کا مانا یہ ہوا کہ وہ علم غیب یعنی اللہ کے سوا اولیاء میں بھی مان رہا ہے اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی مان رہا ہے کہ ان کو ہماری تکلیف کا پتا تو اسی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ مسئلہ چونکہ انتہائی علم غائیں علم غیب تو اسی لیے سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عظمت جو شان جو رفعت جو علم جو مقام سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ کسی کو ایک بات یاد رکھے کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا جی وہ پھر خلتے مباحث کر کے لوگوں کو دھوکھے میں ڈالتے ہیں چھوڑو بھائی یہ تو دیوبندی ہیں چھوڑو بھائی یہ تو وہ ہیں چھوڑو بھائی یہ تو تبلیری ہیں چھوڑو بھائی یہ تو الحدیث ہیں چھوڑو بھائی یہ تو نجدی ہیں یہ تو گستاخ ہیں یہ تو امبیاگ ایشان میں توہین کرنے والے ہیں یہ تو امبیاگ علم کی نفی کرنے والے ہیں یہ تو نبی پاک کو مانتے نہیں ہیں نازب اللہ سم تو اس لیے کل سے نہ ہو بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے علماء حقہ کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل سب سے برتر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رانی ویسے بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایمان سے کہ سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر لی لیکن دلوں کو مسخر نہ کر سکا ساری دنیا کی تاریخ اٹھا و نصر نے چھ لاکھ بندہ مال ڈالا چھ لاکھ اسرائیلوں کو قید کیا لیکن دلوں کو مسخر نہ کر سکا تاتاریوں نے سروں کے مینار بنا ڈالے دریاؤں کو خون سے اور لاشوں سے بھر ڈالا لیکن کسی کے دل کو مسخر نہ ایرانیوں نے بابل میں جا کے لاکھوں کو تہ تہ کر دیا لیکن دلوں کو مسخر نہ کر اور آپ دیکھ لیں کہ موجودہ دور کی جدید ترقی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی نیوکلیر کا دور ہے اور کمپیوٹرائز کا دور ہے ان لوگوں نے جدید وسائل پہ اور جدید علوم کے ذریعے سے یعنی اندازہ کریں کہ زمین کے مدار کے گرد گھوم گئے انہوں نے ستاروں پہ کمندیں ڈال دیں انہوں نے ایسے ایسے آئٹم بھی یاد کیے کہ ہیروشیما شیما اور ناگاساکھی کے کھنڈ اور مٹی آج تک اپنی تباہی اور بربادی کی گواہی دے رہی ہے انہوں نے ایسے ایسے نئی اور इजाद ایجاد کیے جو پورے کئی میل کے علاقوں میں آکسیجن ختم کر دیتے ہیں ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پہاڑوں کو یوں चली چلی جائے چلی جائے لیکن ایمان سے کہیں کیا کہ دلوں کو مسخر کر لیا کوئی ایک دل بھی دا है اتنی قوت کے بعد اتنی بحری قوت کے بعد اتنی فضائی قوتوں کے بعد اتنی ایتمی قوتوں کے بعد اتنی طاقتوں کے بعد اتنے ظلم و تشدد کے بعد لیکن آپ دیکھ لیں ایمان سے کہ انہوں نے سروں کو کاڈ تو لیا ہے لیکن سروں کو جھکا نہ سکے